السلام علیکم ساقی صاحب میں نے سنا تھا کہ پیمان گردش میں ہوتا ہے یہاں ساخی صاحب گردش میں وعلیکم السلام بھائی صاحب بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ویسے تو زمانہ گردش میں ہے اگر میں اکیلا گردش میں ہوں تو کیا ساقی صاحب یہ میک اپ کی ڈاڑی لگا کر آپ اسمدہ سے گفتگو کر رہے ہیں جس سے مجھے شک ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایکٹنگ کر رہے ہیں اس وقت تو میں ایکٹنگ نہیں کر رہا ویسے آپ سے باتیں کر رہا ہوں ویسے میں شوٹنگ ضرور کر رہا ہوں جب آپ مجھے فارغ کر دیں گے تو میں شوٹنگ کروں گا شوٹنگ جو مجھے یاد ہے یہ تو مجھے معلوم ہے کہ شوٹنگ اور آپ لازمی ملزور ہیں تو شوٹنگ کا بھی تو آپ کو کافی شوق ہے شوق یعنی بندوق والی شوٹنگ جو ہے بالکل شوق ہے جی وہ تو بڑا زبردست شوق تھا لیکن اب کیونکہ ایک شوٹنگ دو شوٹنگ میں سے ایک شوٹنگ لازمی ہو گئی ہے لہٰذا فلم شوٹنگ ملے تو دوسری شوٹنگ کرنی ہے تو یہ کس فلم کی شوٹنگ کر رہا ہے یہ غرناتا کی شوٹنگ ہے جی اس میں میں ابو موسا کا کریکٹر کر رہا ہوں پسند کا ہے کی جی میری پسند کا کریکٹر ہے اور بہت ہی اچھا کریکٹر ہے اس کو ریاض شاہد صاحب ڈائریکٹ کر رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بہت میرے لائف کے کریکٹروں میں سے یہ اچھا کریکٹر اسی قسم کا کردار ہے جیسا لاکھوں میں ایک تھا آپ کا یہ تو میں نہیں کر سکتا نہیں جس طرح وہ پسند تھا وہ پسند مجھے, پسند مجھے پسند بہت پسند تھا آپ کو یاد ہوگا یہ بھی آپ کو پسند ہے یہ بھی مجھے پسند ہے ویسے اس سے زیادہ مجھے زرقہ میں جو میں نے کردار ادا کیا ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے وہ کس قسم کا ہے کا وہ ایک ایسے چور کی کہانی ہے جو بہت زبردست قسم کا چور ہے لیکن اس کو اپنے وطن سے کوئی لگاؤ نہیں ہے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو اپنے وطن کے لیے قربان ہونا پڑتا ہے وہ اپنے وطن کے لیے قربان ہو جاتا ہے ویسے بھی یہ زرکار کی کہانی جو ہے وہ آج کل کی کہانی ہے جو اس وقت یہودی ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں بالکل اس وقت کے حساب کے مطابق یہ کہانی یعنی یہی بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کے پسندیدہ کرداروں میں سے ایک ہوگا بالکل یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری زندگی میں کے اچھے کرداروں میں سے یہ مکمل ہو چکی ہے فلم انشاءاللہ یہ بالکل تکمیل تک پہنچ چکی ہے اور اب اس کے ریلیز کی تیاریاں کی جائے اور دوسری فلم جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یا جس کی شوٹنگ ورناتا یہ بھی ایکولی ویسے ہی اچھی فلم ہے اور یہ تو بننے کے بعد پتہ چلے گا کیونکہ زرکا میں نے دیکھی ہے اس لیے میں دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ اچھی فلم ہوگی اس کے علاوہ یہ جو ورناتا ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں بڑی محنت سے کام کیا جا رہا ہے اور مزے کی بات ہے کہ یہ دونوں فلمیں کلر میں ہیں خوب خوب اور بھی کوئی فلمیں ہیں کیا جی ہاں میں دنیا میں مانے کر رہا ہوں اس کو منوا کر رہیں گے آپ <laughs> اگر مان جائے زمانہ اس <laughs> <laughs> میں کیا کردار ہے آپ اس میں سوشل سمکی پروفیسر ہے ہے پروفیسر اس میں کتنا ایک کام ہو چکا ہے تقریباً ختم ہو چکا ہے دو چار دن کا کام بڑھا اور ساتھی فنکار کون کون سی میرے ساتھ اس فلم میں محمد علی صاحب بھابھی زیبا مصطفی قریشی زمرد، الیاس کشمیری راگنی میڈم اور میں خود کام کر رہا ہوں کچھ عرصے پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ سینچری کمپلیٹ کر چکے ہیں آپ جی ہاں ویسے میں نے ایک سو سے زائد فلم میں کام کیا ہے اس میں میں نے اپنے پسند کے کردار بھی کیے ہیں اور ویسے بھی کیے ہیں لیکن بہرحال مزے کی بات تو یہ ہے کہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں جتنی لینگویج میں فلمیں بنتی ہیں میں نے سب میں کام کیا مثلا سندھی میں اردو میں پنجابی میں اور اب کے میں نے آخری میں یہ بنگلہ پکچر تھی شیت وسنت اس میں بھی بنگلہ میں بھی کام کیا ایک پکچر اور انہوں نے بنائی تھی نئے پلوشا یعنی نئی کرن اس میں بھی میں نے پشتو میں بھی رول کیا اور ایک بھوانی جنکشن یہاں بنی تھی انگلش اس میں بھی میں نے کام کیا مثلا غرض یہ کہ میں نے موسٹلی جتنی لینگویجز میں یہاں فلمیں بنی ہیں ان میں سب میں کام کیا اور سو سے زائد فلموں میں کام کیا اب ایسے فیل کرتا ہوں کہ اب مجھے فلم لائن چھوڑ دینی چاہیے صرف یہ ہے کہ میری پسند کے دو کردار جو ہے میں نے ابھی تک نہیں کیے جو میں چاہتا ہوں جب کبھی مجھے ملے اللہ نے موقع دیا تو پھر اس کے بعد وہ ایک اندھے کا کردار ہے اور ایک پاگل کا میں بڑی بے چینی سے کرداروں کو کرنے کی تمنا رکھتا ہوں لیکن ابھی تک ایسا موقع نہیں ملا میری آرزو ہے کہ آپ کبھی فلمی خیر بات نہ کریں اور یہ کردار مل جائے اور اتنی شوق نہیں ویسے تو فلم لائن م... میں چھوڑ نہیں سکتا یہ تو وہ بات ہے کہ شام کے منہ میں چپکلی کھائے تو انداز نہ کھائے تو کوڑی میں فلم لائن تو چھوڑ نہیں سکتا بہرحال ایکٹنگ ضرور چھوڑ دوں گا اس لیے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس فلم کا نام ہے ہم لوگ لیکن اس میں پہلی بار میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی ہیرو اور کوئی ہیروئن اس میں نہیں لیا کوئی یعنی چوٹی کے اس میں کوئی دیکھیے رسک ہے آگے جو اللہ کو منظور بہرحال میں نے یہ کس قسم کی کہانی ہے ہم لوگ یہ دو بچوں کی کہانی ہے جن کے بچپن میں ماں باپ مر جاتے ہیں اور وہ کن کن مصیبتوں سے گزرتے ہیں اور کیا کیا تکلیف انہوں نے ہوتی ہیں ہے سوائے دو بچوں کے کوئی اداکار ہے ہی اس میں اور کوئی اداکار جہاں جہاں سے گزرتے ہیں آتے ہیں چھوٹے چھوٹے کریکٹر دو سین کے لیے چار سین کے لیے گزر جاتے ہیں اس کے علاوہ جو سب سے بڑا کریکٹر ہے وہ میں خود پلے کر رہا ہوں اور ایک کریکٹر ہے جو ذرا امپورٹنٹ ہے وہ ناسرا بیگم کر رہی ہیں پوری کہانی میں چار بڑے کریکٹر ہیں اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کریکٹر ضرور ہیں اگر ایسی بات ہو تو بڑی مشکل سی ہو جاتی ہے سے آپ کی باتوں سے بڑا اشتیاق بڑھ گیا اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بڑا دلچسپ تجربہ کر رہے ہیں تو یہ عام ڈگر سے ہٹ کر کرے تو اس میں کوئی گانے یا فارمولا پکچرز پکچر والی بات نہیں کے دو چار گانے ہیں اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں اور مجھے امید ہے کہ فیل بھی نہیں کریں گے آپ محسوس نہیں کریں گے کہ یہاں گانا ہونا چاہیے تھا کیوںکہ کہانی بجاتے خود آپ کو بغیر گانے کے گانا بھی سنوائے گی اور اس کے بعد اللہ نے چاہا میرا جو دوسرا پروگرام ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں دو ہی کریکٹر ہوں اس میں پوری جو کہانی میں نے پسند کی ہے وہ بڑے لوگ ہیں یہ ہم لوگ کے بعد بڑے لوگ کا پروگرام ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ تمام کاسٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ نئے اداکار آئے نئے فنکار آئے اور نئے آرٹسٹوں کو موقع دیا جائے جس طرح میں نے یاد ہوگا آپ لوگوں کو میں نے پچھلی بار جب انٹرویو था تھا تو کہا تھا کہ لاکھوں میں ایک بن رہی اس میں میں نے ایک نیا اداکار انٹروڈیوس کرایا تھا جس کا نام ہے مصطفیٰ قریشی اور اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ میری نئی پکچر دوسری پکچر جو ہے اس میں نئے آرٹسٹ ہوں اور حوصلہ افزائی کی جائے اور ان سے کام لیا جائے بس یہی میری تمنا ہے اور اللہ کرے میں اپنی تمنا میں امیدوں میں کامیاب ہو جاؤں خدا کرے ساخبہ آپ کے بارے میں یہ بہت مشہور ہے کہ آپ بہت سی زبانیں جانتی لکھنے کے جا بارے میں تو آپ نے اس فن سے اپنی فلمی صنعت میں کوئی فائدہ اٹھایا بس جی ایک فائدہ مجھے تو یہ ہوا کہ ایک بار ڈیلیگیشن کابل گیا تھا تو مجھے چونکہ میں پرشن اور پشتویج جانتا ہوں تو مجھے ڈیلیگیشن کا میبر بنا کر کابل لے گئے تھے ایک فائدہ یہ ہوا اور ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک فلم بن رہی ہے جو فارن میں جس کی شوٹنگ ہوگی اس میں میں ایک ایسے جابر قسم کا کردار کر رہا ہوں ایک شخص جو بہت خطرناک گروہ سے تعلق رکھتا ہے جس کا سخانہ سمجھ لیجیے جو مختلف بولیاں بولتا ہے اور ہر ملک میں جا کر وہیں کا باشندہ ہو کر وہاں اپنے جو بھی کام اس کے سونپا گیا ہے وہ کرتا ہے غرض یہ کہ میری اپنی لینگویجز جتنی میں جانتا ہوں اس میں چند لینگویجز میں استعمال کر سکوں گا اور یہ میرے خیال میں فلم لائن میں کریکٹر کے حساب سے یہ پہلا موقع ہے تمام دنیا کے ممالک سے ہاں وہ تو آنا اس نے ملا کی دور نہیں میں ہاں نہیں وہ کریکٹر پاکستان سے کنسرن نہیں وہ باہر کی ہے اور باہر ہی ختم ہو جاتی ہے تو یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ کی پسند کا کردار ہو بس یہ اللہ نے چاہا بس یہی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک اچھا سا کردار کر کے اور میں آپ لوگوں سے معذرت کے بار بار آپ کہتی بس کچھ ایسی بات ہے آپ یہ کہ آپ کے بہت سے مدعا ایسی ہیں جو اس فقرے سے کچھ بےچانی محسوس کر رہا اچھا ہے نا جب میں چلا جاؤں گا تو پھر اس کے بعد ہماری قدر کریں گے اور یاد کریں گے ایسا تو نہیں सकता کہ कुछ آپ کو چاند پہ بھیج دیا جائے جس کا امکان بہت کم ہے فی الحال تو وہاں آپ کیا کاروبار کریں گے میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں وہاں جا بھی سکتا ہوں کہ نہیں قائم ہے مجھے وہاں بھیج بھی دیا تو میں واپس آ جاؤں گا کچھ بھی نہیں کرتا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> تو چاند پہ تو آپ ان شاء انشاءاللہ کبھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے لیکن پچھلے بھی تو گئے تھے ہاں میں نے ایک جرمنی جرمن ٹی وی کے لیے ایک فلم بنائی تھی تھینیک چارمر हुँ. اس کو میں نے وہاں پروڈیوس کیا تھا وہ پلے وہاں چلی تھی اور بہت پسند کی گئی تو اس سلسلے میں میں جرمنی گیا تھا اس کے بعد پھر میں لوکیشنز کے حساب سے یہ تمام ممالک جو ہیں وہاں سے میں بائی روڈ جرمنی آسٹریا بلگیریا یوگوسلیویا گریک ٹرکی ایران یہ تمام ممالک میں تقریباً دو مہینے کے یہ تمام چکر لگا کر رہا اور سچویشنس اور لوکیشنز اس لیے دیکھی کہ شاید تقدیر ساتھ دے اور میں یہاں کہیں کبھی شوٹنگ کر سکوں دوسرے الفاظ میں کہنا چاہیے کہ آپ نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ویسے مجھے کم از کم ایک فائدہ تو ضرور ہے نا کہ میں یہ لینگویجز بول لیتا ہوں اور مجھے وہاں پر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اتفاق ہوا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور میں وہاں بڑے مزے سے شوٹنگ کروں گا انشاءاللہ اچھا صاف میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ہدایت کار سب مجھے بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں شاید سرزنیش کرنا چاہتی تو میری ایسی کوئی بات نہیں وہ میں نے ڈائریکٹر صاحب سے اجازت لی ہے وہ ریاض شاہ صاحب جو ہیں وہ میرے اچھے دوست بھی ہیں تو ویسے میں ان سے اجازت لے کے آپ کے کو یہ بڑا اچھا کیا کیونکہ میں کراچی سے حاضر ہوا تھا اور بہت سے سننے والے چاہتے تھے کہ اگر آپ سے مٹ ہو جائے تو آپ کی گفتگو ریکارڈ کی جائے مجھے خوشی اس بات کی کہ میں ان کی یہ خواہش اب تو ہمارے محسن ہیں ویسے آپ حکم کریں ویسے تو یہ اچھی بات ہے کہ عوام جو ہے ہماری بات ہماری بات ان تک پہنچ جائے اور وہ کم از کم ہمارے خیالات سے واقف ہو جائیں کہ ہم کس خیالات رکھتے ہیں اور وہ مطلب ہے کہ بال عوام جو ہے وہ بہت بے چین ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے فنکار کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور کبھی اتفاق نہیں ہوتا ان سے روبرو رو باتیں کرنے کا ایسا <تصفح> ہی تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ذریعے ہماری بات عوام تک پہنچ جائے ہمارے چاہنے والوں تک پہنچ جائے ساتھ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شوٹنگ جیسے اہم کام کو چھوڑ کر آپ نے کچھ وقت ہمارے سننے والوں کے لیے بھی نکال لیا اور اپنی دلچسپ گفتگو ریکارڈ کروائی میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ شاء آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ ضرور ہوگی لیکن نہیں خدافت سے پہلے ایک بات میرے آپ ضرور سن لے پچھلی بار آپ نے مجھے کچھ بلب دلوائے تھے ٹیوب لائٹس دلوائیں تھی حسن کی طرف سے آپ کے کیوں آپ مجھے بھول اس وقت تاریکی تھی ساقی صاحب روشن ہو گئے یہ بات تاریخی موازی تھا اب مستقبل سامنے رکھیے بہت ہی روشن ہے روشن جو ہے بہرل آپ باتوں سے نہ ڈالیے وہ ہماری امانت جو ہے وہ آپ لائے ہیں تو دے دیجیے لا نہیں سکا لیکن یہ آپ کا پیغام میرخلے میں سن رہی ہوں گی کیا سنے گی کہ